رآ رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وحسنه وسحه ابن حبان وله عن طلق رضي الله تعالى عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف وزاد الطبران في حديث وابصة ألا دخلت معهم ابھی جرا تراجل یہاں سے یا اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ آدمی اگر پیچھے آئے صف لگی ہوئی ہو تو کیا وہ تنہا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے سب کے پیچھے یا نہیں پڑھ سکتا اس کا کیا حکم ہے تو اس مسئلے کو یوں سمجھیں کہ یا اس کی کئی صورت ہو سکتی ہے ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی جماعت میں پہنچا سفیں لگی ہوئی ہیں ابھی دائیں بائیں صف میں جگہ باقی ہے اگلی صف میں یا اس کے پہلے والی صف میں یعنی اس کے آگے یا اس سے پیچھے دوسری صفوں میں جگہ باقی ہے اس کے باوجود بھی کوئی پیچھے کھڑے ہو کر کے رکو پانے کے لیے یا جماعت پانے کے لیے جلدی سے پیچھے آیا اور نماز شروع کر دی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص پیچھے آیا سفیں لگ چکی ہیں صف میں پچھلی صف میں کہیں بھی دائیں بائیں کہیں بھی جگہ باقی نہیں ہے کہیں بھی جگہ باقی نہیں ہے اب وہ اسے نماز پڑھنی ہے تو اب وہ صف کے پیچھے تنہا نماز شروع کر دیتا ہے ایک صورت یہ ہے تو یہاں پر پہلی صورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حدیث یہاں پر بیان کی جا رہی ہے واب صاحب معبد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھ رہا ہے صف کے پیچھے تنہا اکیلے نماز پڑھ رہا ہے سال تو اس کو حکم دیا کہ وہ نماز کو دہرالے نماز کو دہرالے اور یہ حدیث صحیح ہے اسی طرح سے ایک دوسرے صحابی سے اس لفظ کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے کہ لا صلاح لمنفرد خلف الصفی کہ صف کے پیچھے تنہا پڑھنے والے شخص کی نماز نہیں ہوتی تو یہ دو الفاظ ہیں حدیث کے اس سے یہ پتا چلا کہ صف کے پیچھے تنہا نماز نہیں پڑھنا چاہیے کب نہیں پڑھنا چاہیے جبکہ اگلی صف میں یا پچھلی صف میں جو, جو جس صف کے ساتھ ہو اس سے آگے والی صف میں جگہ باقی ہو دائیں بائیں جگہ باقی ہو لیکن تنہا پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ وعید ہے اس کے لیے لیکن اگر دوسری شکل جو میں نے بتائی کیا آدمی اس وقت پہنچا جماعت میں کہ تمام لوگ پچھلی سف میں کھڑے ہو چکے ہیں اور پچھلی سف میں ایک بھی آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے اب وہ کیا کرے تو اگر وہ تنہا پیچھے جماعت کے ساتھ نماز شروع کر دیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی اس کی نماز ہو جائے گی آگے تبرانی کے اندر ایک لفظ ہے ایک لفظ کیا ہے کہ الاد خلت ماہم اوج ترار تردن کہ تم جو ہے صف میں کیوں نہیں داخل ہو گئے لوگوں کے ساتھ جس کی آپ یہ صورت سمجھیں کہ صف میں لوگوں کو تھوڑا ادھر ادھر کر کے بیچ میں تم کیوں نہیں داخل ہو گئے یا یہ کہ تم نے پیچھے سے کسی کو کھینچ کیوں نہیں لیا عام طور سے اس طرح لوگ کرتے ہیں کہ اگر صف میں جگہ خالی نہیں ہوتی ہے تو لوگوں کو دور سے جو ہے لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کھسکاتے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی جگہ بنا کر کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پر یا یہ کہ کیا کرتے ہیں کہ اگلی صف سے ایک آدمی کو کھینچ لیتے ہیں اگلی صف سے ایک آدمی کو کھینچ لیتے ہیں یعنی دو آدمی ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے صف کے پیچھے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں لیکن یہ لفظ جو ہے صحیح نہیں ہے ضعیف ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح سند سے نہیں پہنچتا ہے صحیح حدیث کا جو معیار ہے یا اس کے جو شرائط ہے اس شرط پر یہ الفاظ نہیں پہنچتے ہیں بہت سارے علماء نے اس کو کیا کہتے ہیں اس اضافے کو ضعیف کہا ہے لہذا لہذا اگر کوئی شخص سے صف مکمل ہونے کے بعد پیچھے پہنچا ہے تو تنہا کھڑا ہو جائے لیکن صف میں جگہ نہ بنائے اور نہ ہی اگلی صف سے کسی کو کھینچے اس میں کیا نقصان ہے اس میں یہ کہ دوسرے کی, دوسرے کی نماز میں خلل پڑے گا اگر جگہ بنائے گا دو چار آدمیوں کو تھوڑا تھوڑا کہے گا کھسکائے گا تو اتنے لوگوں کی جو ہے نماز خراب ہوگی ان کے خوشوخصو میں فرق پڑے, پڑے گا اور اگر اس نے اگلی سب سے کسی آدمی کو پیچھے کھینچ لیا تو اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کی جگہ خالی ہو گئی ایک آدمی کی جگہ خالی ہو گئی تو اب کیا ہے اگر لوگ کھڑے رہیں گے اور وہ جگہ خالی رہے گی یہ بھی صحیح نہیں ہے تو لوگ کیا, کیا کریں گے کہ اس جگہ کو بھرنے کے لیے وہاں سے لے کر کے سب لوگ جو ہے تھوڑا تھوڑا کھسکیں گے تو اس, جگہ اس طرح سے وہ جگہ بھرے گی تو یہ طریقہ بھی درست ہے نہیں ہے اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی نماز میں خلل پڑے تو اس لیے اگر اگلی صف مکمل ہو چکی ہو اور وہ آتا ہے اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی ہے تو پیچھے تنہا کھڑا ہو جائے اور پھر کچھ لوگ آ جائیں گے اور وہ تنہا نہیں رہے گا اور لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے سمجھ میں بات آ سب لوگوں پوش کے کچھ پوچھنا ان کی نمازوں میں خل کا مطلب ہے ان کے نمازوں میں فرق پڑے گا جو آدمی توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ڈسٹرب ہو جائے گا انگلش میں اس کو کیا کہیں گے ڈسٹرب ہو جائے گا دیکھیے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کچھ گیپ دے دے کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو پچھلے درس میں بتایا گیا تھا کہ صف میں کیسے کھڑا ہونا چاہیے کہ بالکل جو اپنے حکم کیا ہے کہ آدمی اپنے کاندھے کو بالکل ملا ملا کر کے کھڑا کاندھے کو تو سب لوگ اگر اپنے کاندھے کو ملا کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو کاندھے کے حساب سے برابری میں جتنی اس کی چوڑائی ہے اسی حساب سے اگر پاؤں ہمارا رہے گا تو سب لوگوں کا کاندھا بھی مل جائے گا قدم بھی مل جائے گا گیپ بھی نہیں رہے گا لیکن اب کیا ہے اپنے یہاں پریشانی ہے کہ مسلک والی پریشانی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دو آدمیوں کے بیچ میں چار انگوشتے کا فاصلہ ہونا چاہیے چار انگلی کے برابر فاصلہ اتنا فاصلہ ہونا چاہیے تو اب کیا کہتے ہیں کاندھا جن کا مطلب موٹے تازے ہیں لیکن اب وہ پاؤں جو ہے چھوٹا کیے ہوئے ہیں پاؤں چھوٹا کیے ہوئے ہیں یا دور دور لوگ کھڑے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اب اگر کوئی ان کو کیا کہتے ہیں زیادہ گیپ ہے اور کوئی ان, کو ان کے بیچ میں جا کے اس طرح سے ہے تو کوئی ہرش کی بات نہیں ہے اور یہ غلطی ہے یہ یہ غلطی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مل مل کر کے بغیر جو ہے خالی جگہ چھوڑے ہوئے مل مل کر کے کھڑے ہونے کا حق دیا ہے بہت ساری حدیثیں پچھلے درس میں گزر چکے جی اس لیے اب کیا بتائیں اتنا بتانے کے باوجود بھی اتنا سمجھانے درس بھی اتنا ہوتا ہے لیکن اب کیا کریں ابھی ہی نماز پڑھی جو ہمارے دائیں بائیں تھے کیا کیا جائے جی ہاں کہہ رہے ہیں ایک مطلب کہ اگر گیپ ہے تو امام کی طرف یعنی جیسے بیچ میں ہے تو ادھر والے ہیں تو امام کی سائیڈ میں خالی جگہ کو پر کریں یعنی ادھر کھس کے ادھر والے ہیں تو اس طرف کھس کے ہاں نہ یہ کہ کیا کہتے ہیں پاؤں پھیلائے اگر ادھر کھسک جائیں گے تو جگہ اگر بن جائے گی تو لوگ ادھر سے بھی کھسک آئیں گے اور یہ اصل میں کیا ہے جلد بازی میں ایسا ہوتا ہے ہاں کہ ہم جب جماعت میں کھڑے خوا... ہوتے ہیں اس وقت سفے ہماری درست صحیح انداز میں نہیں ہوتی اگر ہم اس وقت سف کو درست کر لیں اور امام بھی کافی موقع دے اور سب لوگوں پر نظر رکھے لیکن اب یہاں پر یہ ہے کہ اس مسئلے میں کوئی بہت زیادہ بولتا ہی نہیں کیا بھائی خالی جگہ نہ چھوڑو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرم اللہ پترک الفروجات کے شیطان, شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو اس لیے خیال کرنا چاہیے اور یہ دین ہے دوسروں تک پہنچانا چاہیے اگر ہم کو معلوم ہو گئی یہ بات تو ہم اپنے دوست کو اپنے قریبی کو اپنے پاس میں نماز پڑھنے والے کو نصیحت کرے ہر آدمی نصیحت کرے کہ ہاں بھائی خالی جگہ نہ چھوڑیے قدم سے قدم ملا کر کے کھڑے ہوئیے اپنے کاندھے کے برابر پاؤں پھیلائیے نہ کم نہ زیادہ کم پھیلائیں گے تو دوسرے والے کو پاؤں پھیلانا پڑے گا زیادہ پھیلائیں گے تو دوسرے والے کو کم کرنا پڑے گا تو اس لیے مناسب ہے کہ اپنے کاندھے کے برابر یا کہہ کہ لیجیے یہ چوڑائی ہے اسی برابر آدمی پاؤں کو پھیلائے یہ سارے مسائل بہرحال آپ نئے ہیں تو سور فاتحہ اور رقو سے متعلق بات پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم مسجد میں پہنچے اور امام حالت رقو میں ہے تو کیا کہتے ہیں کیا ہم کیا ہم کیا کریں تو اس سلسلے میں یہ بات یہ ہے کہ آدمی کو رکو میں شامل ہو جانا چاہیے امام کے ساتھ اور پھر جب نماز ختم ہو جائے تو جتنی رکعت اس کی چھوٹی ہو اس کو دوہرا لے اور اگر صرف رکو والی نماز ملی ہے اس کو تو وہ رکات شمار نہ کرے بلکہ اس کو بھی دہرا لے یہی بہتر ہے اور جہاں تک یہ مسئلہ آپ نے ذکر کیا کہ امام رکو میں ہے اور آ کر کے کھڑے ہو کر کے سور فاتحہ پڑھیں پھر رکو میں امام کے ساتھ شامل ہوں تو ایسا نہ کریں اگر بہت مختصر سا وقفہ ہو سکتا ہے جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسری تیسری چوتھی رکعت میں ابھی ہی جو ہے نماز پڑھی گئی تو بہت جلدی کرتے ہیں لوگ کہ مکمل صور فاتحہ بھی قاعدے سے نہیں ایک دو آیت آخر کی رہ جاتی ہے اگر اس طرح سے ہے تو ایک دو آیت آدمی مکمل کر کے رکو پالے لیکن زیادہ تاخیر نہ کرے وعد ابھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ عنہ قال, قال, قال صلی اللہ علیہ وسلم ادا سم تم القامت فمشل تو بخاری نماز میں شامل ہونے اور آنے کے بارے میں یہ بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اقامت سن لو یعنی جب اقامت کہی کہ جا رہی ہو نماز شروع ہو جائے تو فرمشو علیہ السلام تو نواز کے لیے آؤ چلو یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ انتظار کرتے رہو گھر میں اعکامت شروع ہو تو گھر سے نکلو یہ مطلب نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہو کہ تم اقامت سنو اور کیا کہتے ہیں مسجد تو مسجد کی طرف چلو یعنی مسجد کی طرف آ رہے ہو تو کیسے آؤ وہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کے تو کہ فرماتے ہیں وہی والے اکمسکین و الوقار تو تمہارے اوپر جو ہے سکون اطمینان اور وقار ہونا چاہیے تم یعنی یعنی سکون و اطمینان کے ساتھ وقار کے ساتھ مسجد کی طرف آؤ ولا تسرے رو جلد بازی نہ کرو دوڑ کر کے نہ آؤ ہاں عام طور سے جو رکوع والی رکات پا لینے کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ دوڑ کب لگاتے ہیں رکوع کو پانے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں امام رکوع میں گیا تو پوری مسجد میں دھم دھم دھم دم, دم آواز آتی رہتی لوگ جو ہے تیزی کے ساتھ دوڑ کر کے شامل ہونا چاہتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ملے تم وقار اور جو ہے سکور اطمینان کے ساتھ آؤ فما ادرک فصلو جو مل جائے نماز اسے پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے اسے پوری کر لو اس سے بھی پتا چل چ, چلتا ہے کہ رکو چھوٹ گیا ہے ہمارا جب رکو ہم کو نہیں ملا ایک رخ نے نہیں ملا کیا کہتے یا کیا کہتے سور فاتحہ اور قیام نہیں ملا ہے تو اس رکعت کو ہم کو دہرانا چاہیے اس لیے نماز کے لیے جب آدمی آئے تو سکون اور اطمینان کے ساتھ آئے اور ایسا کب ہوگا جب آدمی اذان سنتے ہی یا اذان سے پہلے ہی سے وہ تیاری رکھے گا کہ اذان ہوتے ہی آدمی یا اس سے پہلے آدمی اطمینان سے مسجد کی طرف آئے سکون سے چل کر کے آئے اب لیکن ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ بھی کیا کہتے ہیں کوتا ہی کرتے ہیں کہ بیٹھے رہتے ہیں کام کرتے رہتے ہیں اوپر آفس میں لکھتے پڑھتے رہتے ہیں ہاں اور جب جماعت کھڑی ہوتی ہے آواز سنتے ہیں تو وہاں سے دوڑتے ہیں یا گھروں میں لوگ رہتے ہیں اس میں بھی تو ٹائم ہے چلیں گے دا سینٹر میں ذرا سا دیر میں نماز کھڑی ہوتی ہے اس لیے جو ہے اطمینان سے جائیں گے جماعت کھڑی ہوتی ہے یا شروع ہو جاتی ہے تو دوڑ بھاگ کر کے آتے ہیں تو دوڑ بھاگ کب کرنی پڑتی ہے آدمی کو جب ایک کامت شروع ہو جاتی ہے اگر اس سے پہلے آدمی اطمینان سے نمازان سنتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دے تو اطمینان سے آئے گا ہے کہ نہیں یہ بالکل تجربے کی بات ہے کہ اگر آدمی پہلے سے تیاری کرے گا تو اطمینان سے آئے گا پہلے سے تیاری نہیں ہوگی جماعت کے وقت تو کیا پھر آدمی کو بھاگنا پڑے گا کہ چلیں پتہ نہیں امام صاحب جو ہے سور فاتحہ کے بعد کہیں چھوٹی سی صورت نہ پڑ دیں تو ہم جو ہے نہ پا, پا سکیں نماز آہ اس لئے آدمی جلدی آنے کی کوشش کرتا ہے وَعَنْ عُبَيِّ بِنِ كَعْبٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازکا من صلاته وحده وصلاةه مع الرجلین ازکا من صلاته مع الرجل وما كان اکثر فهو احبو الى اللہ عز و جل فرض نماز کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ فرض نماز میں جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اللہ کے نزدیک وہ جماعت زیادہ محبوب ہوگی اس کی اس طرح سے سمجھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا نماز پڑھنا ایک دوسرے آدمی کے ساتھ یہ اس کی تنہا نماز پڑھنے سک کے مقابلے میں زیادہ پاکیزہ اور ادر و ثواب کا باعث ہے تنہا نماز پڑھنے سے آدمی تنہا پڑھ رہا ہے اب دو آدمی ہو گئے تو اس کی ہا, اس کی نماز پاکیزہ اور اسی طرح سے ادر و ثواب اس کو زیادہ ملے گا یعنی گویا کی جماعت بن گئی ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی تو دیکھا کہ ایک آدمی پیچھے رہ گئے ہیں ایک آدمی پیچھے رہ گئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تصد علیہ کون ہے جو ان کے ہا, ان پر صدقہ کرے صدقہ سے مراد وہاں پر ہاں پیسہ لینا دینا نہیں تھا صدقہ خیرات نہیں کرنا تھا بلکہ گویا کہ ثواب کا صدقہ کرنا مراد ہے تو غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ان کے ساتھ شامل ہوئے اور انہوں نے ان کے ساتھ جماعت بنائی وہ حدیث بھی دلیل ہے کہ اگر پہلی جماعت ہو جائے تو جماعت دوسری جماعت بنا سکتی ہے یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ اگر جو ہے جماعت چھوٹ جائے تو اگر ایک دو لوگ چار لوگ ہوں تو جماعت دوسری بنا لینا چاہیے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا دعا دوسرے آدمی کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھنا اس کی تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ پاکیزہ ہے اور دو آدمیوں کے ساتھ یعنی گویا کہ تین ہو گئے تو تین آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھنا یا دو آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھنا آدمی کے تنہا پڑھنے سے زیادہ یا ایک دو آدمیوں کے مقابلے میں زیادہ عدر و ثواب اور پاکیزگی کا باعث ہے اور جتنی تعداد ہوگی زیادہ اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوگی دیکھیے وہ مکان اکثر فہو احب اللہ جتنے لوگ جماعت میں زیادہ ہوں گے تو وہ جماعت یعنی زیادہ تعداد والی جماعت اللہ تعالی کے نزدیک زیادہ محبوب ہوگی تو اس لیے جو ہے اس سے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اس حدیث سے بھی ترغیب ملتی ہے ترغیب ملتی ہے کہ آدمی تنہا نماز یہ نہ سوچے کہ چلو کیا کہتے ہیں جماعت چھوڑ گئی ہے جماعت چھوڑ گئی ہے چلو اپنے گھر میں پڑھ لیتے ہیں گھر میں پڑھیں گے تو تنہا پڑھ لیں گے جماعت اگر کسی کی چھوڑ جائے تو آدمی تنہا گھر میں پڑھ سکتا ہے تنہا اگر جماعت چھوڑ گئی تو پڑھ سکتا ہے تنہا ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید نماز چھوٹ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دو اور لوگ تھے تو گھر میں گئے اور وہاں نماز پڑھی جماعت بنائی تو لیکن آدمی کی کیا کہتے ہیں اگر امید ہے کہ ہاں بھائی اگر ہماری نماز چھوٹ گئی تو چلے مسجد میں ہے تو جو دو چار لوگ اور مل جائیں گے تو اس سے کیا ہے کہ ہماری نماز کا آجر و ثواب بڑھ جائے گا اور کیا کہتے ہیں جماعت کا ثواب مل جائے گا اس لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے وعن رضی اللہ تعالی عنها ان صلی اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائیں ام ورقا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائیں اس حدیث سے کیا پتا چلا اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ عورت اپنے گھر میں موجود عورتوں کی امامت کر سکتی ہے یا گھر میں عورتوں کی جماعت بن سکتی ہے گھر میں عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی پڑھ سکتی جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امرقہ کو مشورہ دیا اور حکم دیا کہ وہ اپنے گھر میں جو موجود عورتیں ہیں ان کی امامت کرائے کرے ایک بداؤت کی روایت میں تھوڑی سی تفصیل اس میں ہے تفصیلی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ ایک بوڑھے شخص تھے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ آزان دے دیا کریں آزاد نہیں دیا کرے تو اب اس سے جو ہے ان لوگوں نے جو بیمار ذہن کے لوگ ہیں بیمار ذہن کے جو لوگ ہیں انہوں نے کیا اس سے سمجھا اس سے یہ سمجھ لیا اس سے یہ سمجھ لیا کہ عورت مردوں کی امام بن سکتی ہے بیمار ذہن کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ عورت مردوں کی امامت کرا سکتی ہے دلیل کیا ہے یہی اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقا کو ان کے گھر والوں کی امامت کا حکم دیا تھا تو گھر والوں میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں لیکن سوال یہ ہے یہاں پر کہ مرد جو ہے جو گھر کے مرد ہوں گے وہ جماعت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے نماز پڑھتے رہیں گے کہ ام ورقہ کے پیچھے پڑھتے رہے اور یہ بھی کہا کہ اس میں ازان دینے کی بات ہے تو بوڑھے آدمی تو بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہوں گے یہ کہاں سے پتا چلتا ہے ازان دینے کا حکم ہے لیکن بوڑھے آدمی جا کر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے رہے گے تو اس لیے جو ہے اس حدیث سے بعض بیچ میں ابھی مسئلہ کچھ ایک ڈیڑھ دو سال پہلے کچھ مسئلہ آیا تھا نا امریکہ میں یا کہاں پر جو ہے ہاں پانچ سال پہلے کی بات ہے کہ امریکہ یا کہاں جو ہے کسی جگہ جو ہے وہ مسجد میں عورت جو ہے اب مردوں کی امامت کرا رہی ہے جی تو اس لیے یہ درست نہیں بھائی مردوں کے لیے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عورتیں نماز پڑھتی تھی ان کا کہاں کیا کہتے ہیں وہ ان کی کہاں جگہ ہوتی تھی پیچھے جگہ ہوتی تھی اسی طرح سے اور بھی حدیث آپ نے پچھلے درس میں پڑھا حضرت انسرض اللہ تعالی انہوں بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو میں اور ایک یتیم لڑکا تھا اور وہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ام سلیم جو انسر انہوں کی ماں تھی وہ ہم لوگوں کے پیچھے کھڑے ہوئی تو جب عورت مردوں کے یا لڑکوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی ہے تو مردوں کی امامت کیسے کرائے گی اور مجھے یاد آ رہا ہے اللہ اکبر اللہ تعالی واہ فرمائے میں ایک سال آج سے چار پانچ سال پہلے کی بات ہے میں اتفاق سے اپنے ایک رشتے دار سے پاکستان سے آئے ہوئے تھے ہاں خیمے میں چلا گیا ان سے ملاقات کرنے اور جی حج کے دوران جی مینا میں تو وہاں پر جو ہے جب خیمے میں گیا تو ان کے مولانا صاحب ایک درس دے رہے تھے ظہر کی نماز تھی ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی نماز کے بعد وہ درس شروع کیا انہوں نے تو اب پتہ نہیں مجھ کو دیکھ کر کے یا کیا کر کے وہ, وہ سمجھ کر کے انہوں نے اپنے اپنی تقریر میں یہ ذکر کیا اس بات کو اہل حدیثوں کی طرف منسوخ کیا انہوں نے اور کہا کہ دیکھیے اہل کے یہاں یہ مسئلہ بھی ہے کہ ان کے ہاں عورت بھی مردوں کی امامت کر سکتی ہے ہاں عورت بھی مردوں کی امامت کر سکتی ہے حالانکہ ہاں ہاں اہل حدیث تو سب سے پہلے اس سے اس سے برات کا اظہار کریں گے اہل حدیثوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اہل حدیث تو حدیث کو جیسے ساد اکرام سمجھتے ہیں نے سمجھایا ویسے سمجھتے ہیں اگر ہاں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور جو کیا کہتے ہیں خلفائے راشدین اور جو معزز صحابہ تھے ان کی وفات کے بعد ہاں ام ال المومنین موجود تھی نا اور حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت سارے مردوں سے علم اور فضلے میں مقام اونچا مقام رکھتی تھیں ہاں تو صابق رام انہیں کو امام بنا دیتے وہ ام المومنین پڑھایا کرتی ان کو نماز اس طرح سے کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے صرف اس لفظ سے لوگوں کو دھوکہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے ان کے گھر والوں کی, کی امامت کرنے کا حکم دیا تھا تو اب اسے گھر والوں میں کیا کہتے ہیں مرد بھی ہے عورتیں بھی ہیں تو وہ مردوں کی بھی امامت کراتی رہی ہوں گی یہ شک و شبہ جو ہے ہاں گنجائش پیدا کر کے کہ ممکن ہے ہو سکتا ہے کرتی رہی ہوں اس میں ان میں وہ بھی شامل ہیں بھائی مردوں کے لیے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہ کہا ہے مسجد عورت کے پیچھے کیوں نماز پڑھیں گے تو لوگ جو ہے اسی طرح سے اپنی سمجھ سے جب سمجھنے لگتے ہیں حدیث کو یا قرآن کو حدیث یا قرآن کو اپنی سمجھ سے سمجھنے لگتے ہیں تو اسی طرح سے اسی میں دھوکہ ہوتا ہے دیکھیے بار بار آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا یہ ہمارا عمل ہے لیکن کیسے جیسے صحابہ اکرام اور سلف صالحین نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے ان کے سمجھ کے مطابق ہم عمل کریں گے یہ ہمارا کہنا ہے یہ نہیں کہ ہم قرآن کی آیت لے لیں اور پھر اپنے اپنے سے ترجمہ کر کے اور اپنے سے مسئلہ نکال کر کے اس آیت کا جو کچھ بھی لفظی طور پر ظاہری طور پر دیکھ لیں اس حدیث کا اس آیت کا یہ مانا ہے اور اس پر عمل کرنے لگ جائے اس حدیث کا اور اس آیت کا معنی سلف صالحین سے صحابہ اکرام نے کیسے سمجھا کیسے عمل کیا اسی حدیث کو لے لیجئے اسی حدیث کو لے کہ اگر صاحب اکرام نے اس سے یہ سمجھا ہوتا کہ عورت جو ہے مردوں کی امامت کرا سکتی ہے تو ہم امہات المومنین اور دیگر صحابیات جو ہے مسجدوں کی امام ہوا کرتی امامت کرتی بہت ساری صحابیات کو بہت سارے مردوں سے اور آن جو ہے زیادہ یاد تھا بہت زیادہ علم و فضلے والی بہت ساری خواتین تھیں ہاں تو وہ امامت کرایا کرتی مسجد نبوی کی نہ صحیح کہیں چھوٹی چھوٹی مسجدوں کی امام بن جاتی وہ لیکن پوری اسلامی تاریخ میں پوری حدیث حدیث کی کتابوں میں کہیں بھی ایک نمونہ ایک مثال بھی نہیں ملتی ہے اب اسی حدیث کو لے کر کے بس کہتے ہیں کہ وہ, وہ کیا کہتے ہیں وہ مردوں کے امامت کراتی تو یہ غلط بات ہے یہ فہم صحیح فہم اور یہ سمجھ صحیح سمجھ نہیں ہے غلط ہے لانا نسیمی اللہ تعالیٰ علمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخلفا ابنا ام مکتومن یا امناسا وام دیکھیے یہ حدیث صحیح حدیث ہے انس ردی اللہ تعالیٰ علم روایت کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا کے لیے نائب مقرر کیا اپنی جگہ اس کا مطلب اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا عبداللہ ابن ام مکتوم کو کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے جب آپ غزوات میں چلے جاتے تھے تو اپنی جگہ اپنے مسلح پر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے مقرر کر کے جاتے وہ آما وہ نابینا شخص تھے اندھے آدمی تھے وہ اندھے آدمی تھے اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا جانشین مقرر کر کے جاتے اپنے ہاں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اپنے ہاں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہتے ہیں کہ اندھے کے پیچھے نماز جو ہے نماز پڑھنی مکرو ہے اندھے کو امام نہیں بنایا جا سکتا کیوں نہیں بنایا جا سکتا کیوں نہیں بنا سکتا ارے پتہ نہیں وہ اندھا آدمی ہے پتہ نہیں صفائی ستھرائی کا خیال کر پاتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں اس کے کپڑے میں کہاں چھیٹ پڑی ہے اور کہاں پیشاب پڑا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے دنیا بھر کی باتیں دنیا بھر کے ہیلے بہانے ایسے ایسے نکالتے ہیں کہ آپ جو ہے جو ہے دنگ رہ جائیں گے فرض نماز کے لیے وہ عمامت نہیں کر سکتا مکرو ہے اور تراوی کے لیے کہتے ہیں جائز ہے تراوی کے لیے کہتے ہیں جائز اب یہ نماز وہ بھی ہے نماز فرض بھی نماز ہے اور تراوی تحجد بھی نماز ہے تراوی بھی نماز ہے نماز کے اعتبار سے جو شرائط فرض نماز کے لیے ہیں وہی شرائط سنت اور نفلی نمازوں کے لیے ہے تو ایک میں آپ کہتے ہیں کہ فرض نماز کی امامت نہیں کرا سکتا ہے اور نفلی نماز کی سنت کی اور تراوی کی نماز پڑھا سکتا ہے اسی طرح سے بچوں کا مسئلہ پچھلے درس میں بتایا گیا تھا کہ ابو سلمہ جو تھے بالکل چھوٹے سے تھے چھ سات سال کے رہے ہوں گے ان کی قوم کے لوگ مسلمان ہوئے تو قرآن سب سے زیادہ ان کو یاد تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے جو تم میں سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا اسی کو امام بنانا تو لوگوں نے ان کو امام بنایا تو اب اس میں بھی جو ہے لوگ جو ہے حیلے سازیاں کرتے ہیں کہ نہیں فرض نمازوں کے لیے بچے کو نابالغ بچے کو امام نہیں بنایا جائے گا نفلی نماز تراوی وغیرہ بچہ پڑھا سکتا ہے اسی طرح سے اسی طرح سے آما کے بارے میں بھی اندھے کے بارے میں بھی یہی ہیلا نکالتے ہیں کہ اندھے شخص کو اپنی پاکی کا اور صفائی کا خیال نہیں رہتا ہے یا نہیں کر پاتا ہے اپنی احتیاط نہیں کر پاتا اس لیے اس کے پیچھے فرض نماز پڑھنی مکرو ہے میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم hmm? اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ام مختوم کو ہاں? نماز پڑھانے کے لیے مقرر کر کے جا رہے ہیں اب یہاں بھی ایک بات لا سکتے ہیں اور لاتے ہوں گے کہتے ہوں گے یہ بات ارے عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرح سے آج کے اندھے ہو جائیں گے یا یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم رہا ہوگا کہ ہاں یہ پاک صاف رہتے ہیں سب ہیلے بازیاں ہیں جو حدیث میں ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اندھا شخص اندھا شخص اگر قرآن کا زیادہ یاد رکھنے والا ہے تو وہ نماز کی امامت کرا سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں چلے جاتے تھے کئی کئی دن مہینے لگ جاتے تھے واپسی میں اور نماز پڑھاتے تھے وہ تو اس لیے مسائل کو بھائی جہاں حدیث مل جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آ جائے وہاں پھر ہمیں کیل و قال اور چونکہ چنانچے اور اس لیے اور وغیرہ وغیرہ ہیلے بازیاں تعویلیں نہیں کرنی چاہیے یہ بیمار دلوں کی علامت ہے جو حدیث قرآن کی آیت اور حدیث سن کر کے کہتے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یا ہمارے ہاں یہ مطلب ہے آپ کے ہاں یہ ہوگا یہ سب ساری چیزیں جو ہے نہیں لانی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من من من قال قال قال الا منقال یہ حدیث ہے بہت زیادہ ضعیف ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کی نماز جنازہ پڑھ لو جس نے نماز جس نے لا الہ الا اللہ کہا کہہ لیا یعنی اگر مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھ لو مطلب اس کا کیا ہے کہ مسلمان ہے لیکن اگر وہ فاسق و فاضر ہے زانی ہے شرابی ہے اسی طرح سے کیا کہتے ہیں کسی نے خودکشی کر لی اور اس طرح کے گناہ کیے تو تب بھی اس کی نماز جنازہ پڑھ لو یہ اس کا مطلب ہے ایک مطلب ایک مطلب پہلے جملے کا پہلے حصے کا تو یہ مطلب ہوا دوسرے حصے کا مطلب کیا ہوا کہ اور ہر اس شخص کے پیچھے نماز پڑھو جو لا الا اللہ کہتا ہے یعنی لا اللہ کہتا ہے مسلمان ہے چاہے فاسق فادر زانی شرابی اور کیا کہتے ہیں گنہگار ہو اس کے پیچھے نماز پڑھ لو تو یہاں پر دو مسئلے بیان کیے گئے ایک مسئلہ تو یہ کہ اگر کوئی اس طرح کا گنہگار شخص ہے زانی شرابی اور فاسق و فادر یا خودکشی کرنے والا شخص جو ہے فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھو تو یہ حدیث سخت ضعیف ہے لیکن مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے یقیناً اگر جس کے بارے میں یقین ہے کہ وہ مشرک نہیں ہے ہاں مشرق نہیں ہے مسلمان ہے شرک کے اس نے اللہ کے ساتھ نہیں کیا لیکن جو ہے اس کے بہت سارے گناہ یا کوئی ایسا خاص گناہ کر لیا یا شراب پیتا تھا یا اسی طرح سے کچھ ایسے گناہ اس کے تھے تو ایسے اس طرح کے مجرم کی نماز جنازہ عام مسلمان پڑھیں گے جو خلیفہ ہے یا کوئی بڑا عالم دین ہے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے عبرت کے لیے عبرت کے لیے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے جیسے اسی میں سے ایک مسئلہ وہ بھی ہے جیسے خودکشی کسی نے کر لیا خودکشی کسی نے کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالباً خودکشی والا معاملہ ہے دوسرا معاملہ وہ قرض والا معاملہ ہے قرض والا معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی میت کے اوپر قرض ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواز جنازہ نہیں پڑھتے تھے لیکن آپ منع نہیں کرتے تھے کہ مت پڑھو بلکہ کہتے تھے تم لوگ پڑھ لو یہ کس لیے عبرت کے لیے عبرت کے لیے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں تاکہ لوگ اس طرح کے گناہ نہ کریں ان کے گھر والے والوں کو تکلیف ہوگی ظاہر سی بات ہے تو اور لوگ بھی جو ہے جو دیکھ کرنے والے ہیں اس طرح کے گنا وہ سوچیں گے یار اگر ہم کیا کہتے ہیں ہم اس طرح کا گناہ کریں گے تو ہماری جنازہ بھی لوگ نہیں پڑھیں گے یہ مسئلہ ایک اہم مسئلہ بہت بڑا ہے وہ کیا ہے نماز چھوڑنے کا کتنے لوگ اپنے ہاں نماز نہیں پڑھتے کتنے اپنے ہاں کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں جمعہ جمعہ بھی چلے آئے تو چلے آئے نہیں تو بہت مشکل سے وہ جمعہ بھی پڑتے ہیں اب اگر حدیث اور قرآن کی روشنی میں وہ شخص مشرق اور کافر ہو جاتا ہے یہاں کے علماء تو شیخ بنوتمی اور نباز رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ بڑی سختی کے ساتھ کہتے ہیں جو ہمیشہ نماز نہیں پڑھتا ہے نمازوں کا ترک کرنے والا ہے مر جائے تو اس کی اس کو مسلم قبرستان میں دفنایا بھی نہ جائے نہلایا بھی نہ جائے نماز جرازہ بھی نہ پڑھی جائے پھینک دیا جائے اسے ہاں کم از کم اگر اپنے ہمارے ملکوں میں کسی علاقے میں یا جہاں بھی ہے اس طرح کے بے نمازی لوگ ہیں بے نمازی مر جائے تو کیا کہتے ہیں چند اچھے لوگ اگر اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں تو دیکھیے بہت اثر ہوگا اچھے معتبر متقی پرہیزگار لوگ ہیں شیخ امام ابو مولانا صاحب ہیں اس طرح کے علماء لوگ ہیں علماء نماز جنازہ ایسے شخص کی نہ پڑھیں تو دیکھیے کتنا اثر ہوگا کچھ دنوں کے لیے دشمنی رہے گی گھر والوں کو اس کے گھر والوں کو دیکھیے کہ ہمارے جو ہے فلاح رشتے کی جو نماز جنازہ نہیں پڑھی لیکن جو ہے کچھ دنوں تک ایسا رہے گا لیکن اگر سب لوگوں اتفاق ہو جائے نمازی لوگوں کا کہ بھائی اگر نماز کیا کہتے ہیں نماز نہیں پڑھیں گے پنج وقتہ نمازی نہیں رہیں گے اگر پوٹ ہو جائیں گے تو ہم جتنے نمازی لوگ ہیں نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے اس طرح سے ہو جائے تو کافی اس کا اثر ہوگا جی اور دوسرا مسئلہ اس میں کیا ہے کہ ہر لا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ لو دیکھیں اس میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ کیا گنہگار شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں تو حدیث گرچے ضعیف ہے لیکن مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں کیونکہ صحابہ اکرام نے بہت سارے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ خوارش کو جب سمجھانے گئے قوار سمجھتے ہیں اپنے نے سنا ہوگا تقریر سنی ہوگی جو ایک گمراہ فرقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا ایک شخص کا ظہور ہوا تھا پھر اس کے بعد وہ فرقہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بالکل ایک جماعت اور ایک فرقے کی حیثیت سے ظاہر ہوا تو اس کو سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے اجازت چاہی کہ میں جا... چاہتا ہوں کہ میں جا کر کے ان کو سمجھاؤں ان کو صحیح بات بتاؤں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے سمجھ جائیں بات اور واپس آ جائیں اپنے غلط عقیدے سے پھر جائیں چنانچہ گئے انہوں نے سمجھایا تو کئی تین چار ہزار لوگ واپس آئے واپس آ گئے اور بالکل سمجھ میں بات آ گئی کیونکہ وہ غلط فہمی کا شکار تھے بہرحال وہ گئے وہاں پر تو اس وقت جو ہے جو ان کا خلیفہ تھا یا ان میں جو امیر تھا اس کے پیچھے حضرت عبداللہ ابنباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اس کے پیچھے نماز پڑھی اسی طرح سے حجاج بن یوسف حجاج بن یوسف بہت سارے صحابہ اور بہت سارے مسلمانوں کو قتل کیا لیکن نماز پڑھاتا تھا تو بعض صحابہ جو ہے تابعین اور صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو قاتل کے پیچھے یا اسی طرح سے گنہگار کے پیچھے یا کیا کہتے ہیں اسی طرح سے سود خو خور کے پیچھے اس طرح اگر کوئی شخص سے نماز کبھی پڑھنے کا چانس ایسا ہو جائے موقع مطلب ایسا وقت آ جائے تو آدمی پڑھ لے آدمی پڑھ لے البتہ ایسے شخص کو مستقل امام کہیں کا نہ بنائے مستقل امام کہیں کا نہ بنائے اب بھائی، کئی لوگ سوال کرتے ہیں کبھی کبھی کہ مولانا جو ہے وہ بغیر داڑھی والے جو ہے کبھی کبھی امامت کرنے لگ جاتے ہیں تو کیا ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی کیوں بغیر داڑھی والے کو اپنے امامت کے لیے آگے بڑھائے آپ آگے بڑھتے اور اگر کوئی پڑھا رہا ہو تو پیچھے پڑھ لینا چاہیے کیوں اس لیے کہ کیا جو داڑھی چھیلتے اور کاٹتے ہیں کیا ان کی نماز ہو جائے گی اگر وہ پڑھیں یا ہو جاتی ہے پنج وقتہ نماز پڑھتے ہیں تو ہو جاتی ہے کہ نہیں سب لوگ کہیں گے ہو جاتی ہے تو جس کی اپنی نماز ہو جاتی ہو اس کے پیچھے دوسرے کی بھی نماز ہو جائے گی لیکن اگر کوئی شرکیہ عقیدہ رکھنے والا امام ہے جس کے ہاں کھلا ہوا شرکیہ عقیدہ ہے مثال کے طور پر جو ہے وہ غیر اللہ کو اور پیروں اور ولیوں کو پکارنے کی دعوت دیتا ہے ان سے مدد مانگنے کی دعوت دیتا ہے یا لوگوں کو قبروں پر جا کر کے نظر و نیاز چڑھانے اور اسی طرح سے رکو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا ہے یا عقیدہ رکھتا ہے اس طرح کا عقیدہ تو ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز اور درست نہیں ہے ٹھیک ہے سمندھ میں بات آ گئی جی اور دوسری حدیث کو روشنی میں میں یہ بات بتائی گئی وان علی بن طالب نبی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا احدكم علی حال کما يصنع وال یہ حدیث امام تروزی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے اور اس پر کچھ کلام کیا ہے لیکن شیخ البال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا اور بہت سارے علما نے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سے نماز میں آئے اور امام کسی حالت میں ہو امام قیام کی حالت میں ہو رکو کی حالت میں ہو سدے کی حالت میں ہو تشاہد کی حالت میں ہو فل اشنا کماشنا امام تو ویسے ہی کرے جیسا امام کر رہا ہے ابھی بھائی نے پوچھا تھا نا کہ کھڑے ہو کر سور فاتحہ پڑھنے لگے تو جس حالت میں امام کو پائے اسی حالت میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے اور اس سے پہلے حدیث پڑھی آپ نے کہ جو مل جائے اسے پڑھ لے اور جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں ادا کر لے تقلیب جی تحریم ادا کرنے کے بعد میں ملے ڈائریکٹ سوال یہ ہے کہ کیسے ملیں گے تو جس حالت میں بھی امام کے ساتھ ملنا ہے اس میں پہلی تقبیر کہیں گے تو وہ تقبیریں تحریمہ ہوگی تو تکبیر تحریمہ کہتے ہی مل جائے آدمی یہ نہیں کہ پہلے تکبیر تحریمہ کہے پھر جو ہے رکو والی رکو والی تقبیر کہے یا پھر سجدے والی کہے نہیں تقبیر تحریمہ کہہ کر کے جس حالت میں امام ہے اسی حالت میں شامل ہو جائے الگ سے دوہری تقبیر کہنے کی اس کو ضرورت نہیں. نہیں ہے تو یہی ہونا چاہیے کہ پہلے سے امام کے ساتھ آئے تاکہ یہ صورت ہی, ہی نہ پیش آئے اور اگر پہلے آدمی نہیں آ سکا ہے تو اطمینان سے سکون اور وقار کے ساتھ آئے اور پھر اس کے بعد جو ملے وہ پڑھ لے اور جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں ادا کر لے صلی اللہ تعالی عر خلقی محمد ولہ علی وساب نیند السلام علیکم جی